میرے محترم آپ کے سامنے احکام رائیا کتنی آ گئے تھے چودہ اور احکام سلطانیہ کتنے آ گئے تھے نو تو آپ نے کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ آخر میں تنویرات احکام آئے گی آخر میں کیا آئے گی یعنی ان احکام کو روشن کیا جائے گا تو یہ سب کے اوپر پرہر شالی کھوجی تنویرات برائے احکام سابقہ تنویرات برائے احکام سابقہ لکھ لیا جی ٹالکا تنویرات برائے احکام سابقہ تو اوپر ہے انوانام و یا سر کے نیچے لکھو تنویر نمبر ایک برائے حکم ریت نمبر دو تنویر نمبر ایک کس کے لیے ہے برائے حکم ریت نمبر دو اس صورت نساء کے ابتدا کے اندر آپ دیکھو حکم یا نمبر دو کیا تھا وَإن اللہ تخ سے نشا تھا یا نہیں چنانچہ لکھ لو یہ آیات بھی تھوڑی سی لکھ لو تنویر نمبر ایک برائے حکم رمبر دو کیا تھا حکم رئیہ نمبر دو ابتدا میں وین خفتم اللہ تخص تو فل جتامہ آخری کر دو اس کو مزید روشن کیا گیا ہے اللہ تخص تو ما اب, اب بھی اس کی تنویر ہے یعنی زیادہ تشریح ہے اب دیکھو جی غور کرو وہ تختون فتوا پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ عتی یتیم عورتیں آپ فرما دیجئے اللہ فتوا دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں وہ مایوتلا علیہ اور وہ آیت بھی فتوا دیتی ہے وہ آادہ ہے مایوتلا کا پڑے گا اللہ اللہ ہی فتوا دیتا ہے اور وہ آیت بھی فتوا دیتی ہے جو پڑھی جا رہی ہے تمہارے اوپر کتاب کے اندر منشا یتیم عورتوں کے بارے میں وہ کون سی آیت ہے اور یہی جو میں نے ابھی لکھوائی ہے کون سی جی وائن شیخ اللہ تخصو کے لیے کھانا اور وہ آیا جو پڑھی جا رہی ہے تمہاری پڑی کتاب کے اندر یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ کی وہ یتیم عورتیں کہ نہیں دیتے تم ان کو وہ حقوق مار مراد حقوق جو فرض کیے گئے واسطے ان کے اور رغبت کرتے ہو تم یہ کہ نکال کرو ان کے ساتھ حقوق ادا کرو تو اسی مسئلے کی تنویر آ گئی نا روشنی ڈالے گی ول مستضفین منل دل اس کے نیت لکھو اس کا عذف فی ہنا کی زمیر پر ہے ہے اچفا کا مستقین کس پہ ہے فی ہنا کی ضمیر پر اس کا عطف فی ہنا کی زمیر پر ہے کہاں ہے جی فی ہنا کولّہ یوفی کون آپ فرما دیجئے اللہ فتوا دیتے ہیں تم کو عورتوں کے بارے میں بھی اور کس کے بارے میں بھی بال مستقینہ مینار اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی ایک کمزور بچے کون یتیم لڑکے کیا اب بات ایسم یا نہیں تھا اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرو چا اور اللہ فتوا دیتے ہیں تم کو کمزور بچوں کے بارے میں بھی ونت کمو لا ما بل کس انتقوم سے پہلے یا مرح کم آزو ہے یا مرکم, مرکم انتقوم یہ جو مقدرات میں لکھاتا ہوں نا یہ بڑا فائدہ دیتے ہیں ایک ربط ہو جاتا ہے و رکم انتقم اللہ تعالی حکم فرماتا ہے تم کو یہ کہ قائم رہو واسطے یتیموں کے ساتھ کس کے چاہے یتیم بچے ہوں چھوٹے یا یتیم عورتیں ہوں ان کے ساتھ کیا کرو انصاف کرو وہ ماتا پھلو اور جو ہی کرو گے بھلائی بس بے شک اللہ ہے انساف اس کے جاننے والے تو یہ پہلی پہلی تنویر کی اس کا تعلق اس کے ساتھ تھا حکم ریت نمبر دو کے ساتھ اب آگے جی برات الخاف نے بادہ مشوزہ کہ تنویر نمبر دو تنویر نمبر دو یہ کس کے لیے ہے برائے حکم ریت نمبر چودہ تنویر نمبر دو برائے حکم ریت نمبر چودہ او آخری آخری حکم ریعت. وہ کیا ہے وین خفتم شکا کا بین کھلو حت نمبر چودہ تھا وین خفتم شکا کا بین ہمالے. کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ ہو تو کیا تھا کہ وہاں حق مقرر کیے جائیں یا نہیں یہی تھا نا اچھا اب اس پہ مزید تنویر ہے تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہے ٹوٹ کو اور بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنے خاون کے پاس رہوں وہ اس کو تلاق نہ دے تو پھر بیوی کو چاہیے کہ خاون کے ساتھ مروت کر لیں مثال طور خاون کی ایک بیوی حسین ہے اس کے ساتھ محبت ہے دوسری بیوی بوڑھی ہو گئی شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے ظاہر ہے کہ رغبت تو وہاں کرے گا نا اب بوڑھی ہے اس کی شکل حسین نہیں تو رات ہی ہو جائے کہ چلو روزانہ میرے پاس نہ آیا کر تقسیم تو یہی ہے نا کہ ایک رات اس کے پاس ایک رات اس کے پاس, اس کے پاس کبھی کبھی آیا کرو میں اپنا حق رات کا معاف کرتی ہوں تیری مرضی پہ ہے اور خرچ بھی زیادہ نہ لیں تھوڑا کم کر دے چلو اس کے گھر تو رہ جائے گی نا تلاق تو نہیں دے گا سمجھے تو یہ بھی جائز ہے با دل و جان اگر اس سے اوپر کیا کر لیں سن لو کر لیں کیونکہ طلاق دے گا تو بوڑھی غریب کہاں جائے بات بھتی پھرے گی سمجھے عمر اس کی بڑی ہو گئی اسی طرح چکر میں بھی حسین نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے دیکھو جی بین مراتون اور اگر عورت اندیشہ کرے اپنے خامن سے مشوز کا لڑنے بھیڑنے کا اور یا منہ پھیرنے کا پس نہیں گنا دونوں کے اوپر یہ کہ سلو کریں درمیان اس سے کیا رعایت کر دیں اپنے ہاتھ کی وہ سلو سلو بہتر ہے طلاق سے واہ زیرا تر انتو سے شو اور حاضر کیے گئے نفس کے کو بکل نفسوں کے اندر بکل تو ہے مرد چاہے گا کہ بالکل نہ جاؤں اس کے پاس عورت کیا چاہے گی کہ ضرور آئے تو ضرور کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ بخل نہ کریں گا سردی کرے وائم تو سنو اگر احسان کرو تم عورتوں کے ساتھ تقوا کرو تو اللہ تعالی صاحب فرق ہے بلند سستی ایجاد حقوق بیویوں کے حقوق واجب ہیں ایجاب حقوق ازواج اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہاری متعدد بیوی ہیں نا تو ان کا پورا حق ادا کرو یعنی دلی محبت بھی کیا ہو پوری ہوئی تو تم سے ہوئی ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے وہ دل انسان کا اپنے اختیار میں ہے تو دلی محبت آخر ایک کے پاس زیادہ ہوگی یہ تو ہے بڑا مشکل لیکن جتنی تم سے ہو سکے تمہارے افطار میں وہ تو کرو نا خرچہ پورا دو یہ تمہارے اختیار میں ہے ایک رات اس کے پاس جو ایک رات اس کے پاس جو یہ تمہارے افطار میں ہے اگر وہ معاف نہیں کرتی تھی جی جاؤ باقی دل انسان کا اپنے اختیار میں نہیں دلی محبت ایک طرح ہو جاتی ہے <coughs> ایجاب حقوق اور ہر کس میں طاقت رکھ سکتے تم یہ کہ پورا انصاف درمیان کے عورتوں کے دلی محبت پوری ہو نہیں ہو سکتی اگر دہرس کرو لیکن پس نہ جھک جاؤ تم مکمل جھک جانا اتنا جھکو کہ چھوڑ دو دوسری عورتوں مسل کے اس کے لٹکی ہوئی ہے کہ نہ تمہاری بیوی بی شمارتی ہوئے نہ کسی اور کی بیوی شمارنی وسلے ہو اور اگر سلو اصلاح کرو فی تو سلہ کے نیچے لکھو فی اگر اصلاح کرو فی اور تقوی افطار کرتے رہو آئندہ کے لیے بھی اور بے شک اللہ پور و رحیم ہے وہ یہ کا انجام تفریق حت الوسا تفریق نہیں ہونی چاہیے حت الوسا مارد کو بھی چاہیے جلدی نہ کرے تلاش میں عورت کو بھی چاہیے طلاق جلدی نہ لے کیونکہ طلاق کے اندر بہت نقصان ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں سمجھے وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری امی کو طلاق مل لگی جا رہی ہے رو رہے ہوتے ہیں ہوتا ہے ایسا نہیں جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ میرے حضرت نے فرمایا اب تو ایک کو روتا ہے کل کو چار کو رہے گا تیرے سامنے بیٹھے ہوں گے رو رہے اتروسا تلاد نہیں لینی چاہیے کہ ابغضر ہے ابغضر مباحت ہے لیکن فرمایا اگر مجموراً ہو ہی جاتا ہے تفرو پھر اللہ سے دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ کوئی انجام کر دے انجام تفریح اور اگر جدا بھی ہو جائیں تو بے پرواہ کر دے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک اپنی استعد سے اور اللہ تعالیٰ استعدال وال اللہ معاف اسلام آدھار بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مالکیت کا جو بیان فرماتے ہیں اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں مالک ہوں تو میرے مملوک ہوں مملوک کو چاہیے کہ مالک کی پوری فرما برداری کرے یا نہیں یہی ہے لکھ لو تاکید امتسال احکام احکام کی فرما برداری کی تاکید ہے تاکید امتسال احکام اللہ کے ملک میں ہے جو کوچے آسمان میں جو بین اور البتہ تاکید تاکید ہی حکم کیا بصیت کا منع کیا ہوتا ہے جی تاکید حکم وہ وسیعت نہیں جو مرنے والا کرتا ہے خدا پہ بہت آتی ہے تاکید حکم کیا ہم نے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب کو تم سے پہلے اور خاص تم کو کہ کون سا تاکید حکم ہے انط اللہ کیا اللہ سے ضرور بھائی خدا کا ڈر جو ہے نا او بالکل یہ ایک منبع ہے اتاد کا اس سے اطاعت پیدا ہوتی ہے آدمی ایک چھوٹے لڑکے کے سامنے گنا کر سکتا ڈرتا ہے تو اللہ کا آدمی حاضر ناظر سمجھے ہر وقت خدا کا گنا گناہ ہی نہیں سکتا یہ کہ ڈرو اللہ سے اور اگر کفر کیا تم نے بس بے شک اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ جب مالک ہیں تو تمہارے عذاب دینے پہ قادر ہیں یا نہیں لہٰذا وین تک کرو ادھر لکھ لو گما پیلا کے بعد فہ وقات درون اللہ جب آسمان و زمین میں اس کی سر پائے تو تمہارے عذاب پہ بھی کیا ہیں قادر ہیں ان تک کروں اگر کفر کیا تو اللہ قادر در ہے تمہارے عذاب پہ اور ہیں اللہ تعالیٰ غنی تعریف کیے ہوئے تمہاری عبادت کی خدا کو ضرورت نہیں عبادت کی کس کو ضرورت ہے تو میں خود ضرورت ہے تو غنی ہے تعریف کی ہے ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے بل اللہ معاف اسلامات معاف یہ دلیل غنا ہے دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کیا ہے غنی ہے نا کان اللہ غنی حمیدہ آگے دلیل غنا بھئی غنی کون ہوتا ہو چھوٹا بادشاہ ہوتا ہے وہی وہ غنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمامی کرنا کے بادشاہ ہے واسطے اللہ کے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں اور کافی اللہ کا ارسا <تصفح> اللہ تعالی غنی ہیں اور قادر بھی ہیں اگر چاہیں تو تم سب لوگوں کو ایک منٹ میں پناہ کر دیں اور اسی ایک منٹ میں دوسرے لوگ پیدا کر دیں اتنا قادر ہے اگر چاہیں تو ہلاک کر دیں تم کہہ لوگوں اور لے آئے اور وہ اور ہیں اللہ تعالیٰ اوپر اس کے قادل من کان جریواب دنیا ترری آخرت ترری آخرت بھئی اللہ کے ہاں دنیا کا ثواب بھی ہے کہ اس دنیا میں تمہیں بدلہ دیں لیکن کا اور آخرت کا ثواب بھی ہے کہ آخرت کا بدلہ دیں لیکن تم اللہ تعالی سے فانی چیز لو گے یا باقی چیز لوگ باقی چیز سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے مطالبہ کس کا کرے باقی چیز کا حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے ساتھ حجاج آیا عرض کرنے لگا حضرت کام کام فرم حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جو کوئی چاہتا ہے وہ میں نہیں لینا چاہتا میں اور میں جو کچھ لینا چاہتا ہوں وہ تیرے اسٹار میں نہیں ہے میں لینا چاہتا ہوں آخرت کیا لینا چاہتا ہوں آخرت کا بدلہ وہ تیرے اسٹار میں نہیں ہے تو دنیا کا بدلا دیتا ہے وہ میں نہیں لینا چاہتا کیا <سلام> یہ میرا شعر ہے نا پہلے سنایا تھا کہ ایرانیوں کو میں نے سنایا تھا جب وہ پرانے قلعے دیکھے آز پنا سوئے بکا راگ بشوئے دل ربا جو کے عرض و زخال ہم پانی کو چھوڑو باقی کے ساتھ دل لگاؤ دیکھو جی ترغیب آخرت لکھا ہے وہ ارادہ کرتا ہے بدلہ دنیا کا تو سو لے کہ اللہ کے ہاں صرف دنیا کا بجرا نہیں بجرا دنیا کا بھی ہے اور آخرت بھی اور ہیں اللہ تعالیٰ و بسی اللہ نام انکون قبوامین یہ تنویر نمبر تین تنویر نمبر تین برائے حکم سلطانی نمبر نو تیسری تنویر ہے جی تنویریں میں لکھوا رہا ہوں نا تنویر نمبر تین برائے حکم سلطانی نمبر نو حکم سلطانی نمبر نو وہی تھا اور منافق نے چوری کی تھی تو اس کے بارے میں اس کی قوم سچی گواہی دے رہی جھوٹھی اللہ تعالی نے فرمایا گواہی سچی دیا کرو چاہے رشتے داروں پہ دینی پڑے خود اپنے اوپر دینی پڑے سچی گواہی دو اس پہ اوپر تنویر ہے یا من قوامین دل اے ایمان والوں ہو جاؤ تم قیم رہنے والے ساتھ انصاف پہ ہر حال میں انصاف پہ قائم رہو ہمارے مولانا سعید شہید جلال پوری وہ پڑھاتے تھے پہلے پاپوش نگر میں واحد مسجد تھی وہاں پڑھاتے تھے اتنے مشہور نہیں تھے بعد میں حضرت کی صحبت کے اندر مشہور تھے میں ایسے کبھی آتا کراچی تو ان کے ہاتھ ٹھہرتا تھا مجھ سے وہ درس دلواتے تھے صبح کا تو میری عادت ہے قرآن کھولتا جو ہی سامنے وارک آ جاتا وہاں سے درس شروع کر دیتا تو ایک دن میں نے کھولا تو یہی سامنے آ گیا اب دیکھ کتنی عرصہ گزر چکا ہوگا اس کو لیکن مجھے یاد ہے یا پور کو یہ درس میں نے دیا پاپوش نگر ان کی مستی پہ جاؤ رہنے والے گواہی دینے والے اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو کس کے لیے ولو اللہ ان چاہے وہ گواہی اپنے نفسوں کے اوپر ہو مثال کے طور پہ آپ نے ایک آدمی کو ہزار روپیہ دینا ہے تو آپ کے اوپر کیس کرتا ہے عدالت کے اندر عدالت آپ سے پوچھتی ہے کہ تم نے ہزار روپیہ دینا ہے تو آپ نے نب سے گواہی دو کیا کہ دینا ہے اگر کیا اپنے لفظوں پہ ہو اول والدین یا ماں باپ پہ چاہے رشتہ داروں پہ ای یکن غنیجن یقن کے اندر لکھ لو مشہور الح جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو یا کون میں ہوا ضمیر لوٹے گا مشہود علیہ علحلہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ علاقے کا دنیا دار آدمی ہے کیا دنیا دار سرمایہ دار ہے اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دی تو میرا سخت مخالف ہو جائے گا یا آپ کہو گے ہمارا چندہ بند کر دے گا دنیا دار آدمی ہے لہٰذا اس کے خلاف دوائی نہیں دینی چاہیے سرمائش سے نہ کرو ٹھیک ہے نا اور بعد یوں ہوتا ہے کہ جس کے خلاف دوائی دیتے ہیں کیا ہوتا ہے فقیر مسکیر ہوتا ہے پھر اس سے ترس کھاتے ہیں کیا اس کے خلاف دوائی نہ اللہ نے بنوایا غنی ہو فقیر ہو وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ جانے اس کا بندہ جانے اللہ ان پہ مہربان ہے تم نہ مہربانی تو غلط مہربانی ہے وہ اگر ہوگا مشود اللہ کون غنی یا پتی اللہ اولا بہ پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا اولا کے لیے خیر خواہ لکھو اللہ ہی زیادہ خیر خواہ دونوں کا پس نہ اتباع اور تم خواہش نفسانی کی ان تاجلو ان سے پہلے لا مقدر ہے لے ان کا جلو نہ اتباق رو خیش نقصانی کی طرف اس کے کہ پھر جاؤ تم حق سے انتا جلو انل حق لکھ لو آگے انل حق نہ بات رو خیش کی لے ان الحق تا جلو انل حق تاکہ پھر جاؤ تم حق سے وائن تل ہو اور توڑ لو بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں وہ گواہی دیتے ہی نہیں کیا حالانکہ حق کی گواہی دینی چاہیے یہ بھی غلط ہے اور بعض آدمی گواہی دیتے ہیں لیکن غلط گواہی دیتے ہیں کیا کج بیانی کرتے ہیں غلط بیانی یہی فرمایا بائل تل ہو اور تو ریل اور اگر قجبانی کی تم نے کج بیانی لکھو یا غلط بیانی اور تو ریل یا کیا راض کیا بالکل نہ جی لگی بے شک اللہ تعالیٰ صاف تو اسے کرتے ہو تم خبردار یا منو آ مینو بلّا تم بھی مومنین میرے محترم یہاں دراصل ایک سوال ہوتا تھا یہ کہا گیا ہے کہ یازین منو آ مینو بلا اے ایمان لا ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے ٹھیک ہے وہ ایمان تو ہے اور میں اس کو کیا کہتے ہیں تاثیر آصر تو بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یا یوحلین آمنو سے مراد ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے فقط زبان کے ساتھ کیا دل کے ساتھ ایمان نہیں لائے تو آمنو اللہ دل کے ساتھ ایمان لو تو یہ خطاب کس کو ہوا منافقین ہوں لیکن ہمارے حضرات کہتے ہیں حضرت خانوی علامہ عثمانی کہ یہ خطاب کس کو ہے مومنین کو ہے میں نے کہا لکھایا ہے ہم بھی ہے مومنی لکھائی ہے نا تو یہ خطاب کس کو ہے تو ہم دو تعویلیں کرتے ہیں ایک تو یہ کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے ہو اجمالان اب ایمان لاؤ تفصیلان اب ایمان کا لاؤ کہ میں لکھواتا ہوں خود دوسری تعویل ہم یہ کرتے ہیں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے ہو اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہو کیا اب لکھو جی تم بھی موم نے لکھی آئے یا ایو اللہ دظین آ منو ایجمال جو آ ہیں اس کے نیچے جمالا لکھو یا ایو اللہ دظین آ من جمالا آ تفصیل آگے جو عامن اللہ کے نیچے کیا لکھو تفصیل یا اس بتو ایمان عامن التفیلا یا بت علان ایمان ایمان پہ ثابت کر دب رہو ایمان اللہ تفصیل ساتھ اللہ کے اس کے رسول کے اور وہ کتاب جو اللہ نے تاری رسول پہ وال کتاب اللہ یا جنس کتاب مراد ہے اور وہ کتابیں کہ اتاری اللہ تعالی نے پہلے سے تو یہ ایمان تفصیلی ہوا ہے نہیں تو می اکبر بلا مذمت کفار مزمت کفار اور جس نے کفر کیا ساتھ اللہ کے اس کے فرشتوں کے کتاب رسول دن قیامت مت پتا گمراہ ہو یا گمراہ بھائی اب دیکھو ایمان بھی تفصیل ہی اور کفر بھی ان کا کیا ہے تفصیلی ہے یا نہیں انزین مزمات مرتدین یا یہود یہ دونوں کال کا ہیں ان اللہ زینو میں دونوں کال کا ہے مزمت مرتدین یا دوسرا کیا اس کی مزمت ہے مرتدین کی یہود کی اچھا جی مرتدین کا مان دیکھو بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے مرتا ہوئے نا اچھا پھر توبہ کر ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر بڑھاتے رہ کفر کو موت تک نیچے لکھ لو سمت داد موت سمت دادو کفرن ہتل موت بڑھاتے رہ کفر کو موت تک تو ان کی بخشش ہوگی تو مرے کفر کے اوپر ایک معنی دوسرا معنی مسمبات یہور ان اللہ دین آ منو بے موسا اندین آ منو بے موسا سما کا بے عبادت عجل پھر کافر ہو گئے ساتھ عبادت کس کے اور بچڑے کی پوجا کی سمبا آ منو بترا سمک کا پہ بعد دیکھو سما منو با تو بچھڑے کی پوجا کے بعد بھی تو ایمان لائے تھے نا سما کا سم بے عیسا پھر کفر کیا عیسا علیہ السلام تھا سمت داد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ تعالیٰ تا کے بخشے واسطے ان کے اور نہیں کہ رہنمائی کرے راہ بہشت کی سبیلاً کے نیچے لکھو بہشت کا راستہ اور نہیں تنگ رہنمائی کرے ان کی بحث کے راستے کی بشیر المنافقین زجر المنافقین ما بیانے زجر منافقین زاجر منافقین مابیا خباساتاجر منافقین مابیا خباسات خوشخبری دے دو منافقین کو بائیں طور پر ان کے لیے کیا ہے دردناک ہے اللہ دین القافرین اولیا حباثت نمبر ایک منافق کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن کا یار نہیں ہوگا دلی طور پہ کس کا یار ہوگا کافر کا بڑی نشانی یہ ہے حفاظت نمبر ایک لکھو منافق وہ ہے کہ بناتے ہیں کافر کو دو سوائے مومن کے یب تک اونا حباست نمبر دو. ان سے پوچھا جائے کیوں یاری لگاتے ہو وہ کہتے ہیں جی وہ بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ یاری لگانے میں ہماری عزت ہے کیا ہے عزت بڑھتی ہے ہماری سمجھے ادھر تو عزت بڑھتی ہے تمہاری ادھر سے خدا کی لانت برستی ہے یب تون تم حضا نمبر کیا تلاش کرتے ہیں ان کی عزت کو سنجھ لیں فائن عبیض اللہ جلیہ <جَلِّيهَا> تمامی رزیں کس کے ہاتھ ہیں وقت نبز علیہ فباس نمبر کتنی تین تیسری فباثت المنافقین کی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں کیا اڑاتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں واشیانہ سزائے ہیں کہ ملہ نے بنی ہوئی ہیں فلاں کچھ ہے فلاں کچھ ہے وقد نفز قوم یہ فباص نمبر کتنی اور تاکہ اتارا اللہ نے تمہارے اوپر کتاب کے اندر یہ کہ جب سنو تم نہ اللہ کی ایتوں کو کہ فکر کیا جاتا ساتھ اس کے اور مذاقیں کی جاتے ہیں ساتھ اس کے پس نہ بیٹھو ان کے ساتھ اور جو مذاق کرتے ہیں منافق کافے یہاں تک کہ مشغول ہوں دوسری باتوں کے اندر اگر تم بیٹھے نا تو بے شک میں اس وقت ان جیسے ہوگی بے شک اللہ تعالی جمع کرنے والے ہیں انجام دیکھ لو انجام کفار و منافقین اللہ جمع کرنے منافقین کو کافروں کو جہنم کے اندر سب ہو یہ سمجھا یا نہیں سمجھا تو منافقین اور کافروں کی عادت ہے کہ اللہ کے آکام کے ساتھ کیا اڑاتے ہیں مذاق کے اڑاتے ہیں ان کو باشکیاں سزائیں کہتے ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو باقی ادھر کیا ہے وہ قد نزلال ہے مفل ہے کہ ہم نے قرآن کے اندر واضح کر دیا ہے پہلے بھی وہ کہاں واضح کیا ہے دوسری جگہ ہے سورت نام کے اندر یقو رونا فی آیا سورت نام مکی ہے وہاں موجود ہے اللہ زین بسون بے یہ نمبر کتنی ہے جی کتنی چار عباست نمبر چار منافقین کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ تمہاری تاک میں رہتے ہیں کس میں رہتے ہیں تاک انتظار کے اندر اچھا وہ کیسے جی اگر تم کو فتح حاصل ہو نا کسی جنگ کے اندر فتح حاصل ہو مال غنیمت ملے تو آ جاتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہستے ہیں ہاں ہاں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہمیں بھی کچھ نہ کوئی حلوہ ملنا چاہیے مال رنجم ملنا چاہیے اور اگر کافر کامیاب ہو جائے نور تو کافروں کے پاس بھاگ جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ صرف ایسے کھڑے رہے ان کی طرف سے ہم لڑے نہیں بلکہ تمہاری رعایت کرتے رہے اب ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا ہر اللہ نے یہ لوگ ہیں جو تمہاری تاک میں رہتے ہیں بس اگر ہو واسطے تمہارے فطال اللہ کی طرف سے کیا کہتے ہیں الحمد کمبا کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ مسلمان ہیں اور اگر ہو واسطے کافروں کے حصہ تو کافروں کو کہتے ہیں الحمد علیہ کم کیا نہ غالب آنے لگے تھے ہم تم پار کو یہ مانا لکھ لو تو ٹھیک ہے بھائی ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے اور مسلمان اور ہم تم پہ کیا آنے لگے تھے تو ہم نے پھر ایسا ڈھلک کیا نا غلط مشورہ دیا مسلمانوں کو تو تم غالب ہو گئے کیا تو تم غالب ہو گئے کیا, کیا؟, کیا نہ غالب آنے لگے تھے ہم تم پہ وہ نمنا تم مومنی اور بچا لیا تھا ہم نے تم کو کیسے مومنی سے کر میں فلح یا بے اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کریں گے درمیان ان کے دن قیامت کے یا حکم کے نیچے غالب ہو عملی فیصلہ یہ ضرور لکھنا بس اللہ عملی فیصلہ کریں گے درمیان تمہارے دن قیامت کے اور ہرگز نہیں کریں گے اللہ تعالی واسطے کافروں کے اوپر مومنین کے راہ غلبے سبیل ان کے نیچے غالب ہو راہلے امیر اور مومنی ان کے سامنے ہمارے ساتھی گئے کراچی کے علماء انہوں نے کہا کوئی سلا بلا کر لینی چاہیے امریکہ بڑا طاقتور ہے تو ایسے ہے کچھ نہ کچھ بچاؤ ہو جائے گا امیر اور مومنی یہی لال پڑھے تھے وہ لائیا جل لال کافری نو لال حرگز نہیں کریں گے اللہ تعالی واسطے کافروں کے اوپر مومنی لیکن اس کے اوپر پھر لوگوں نے سوال کر دیا کہ انہوں نے تو پڑھا تھا لیکن غالب تو امریکہ ہو گیا نا اس کا جواب سنو دو جواب ہیں غور کرنا پہلے میں مانا کرایہ فل یاقم بینم جو عمل قیام اس میں غور کرو اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کریں گے درمیان تمہارے دین قیامت کے عملی فیصلہ کریں گے کیسے کریں گے مومنین بہشت میں اور کافر و منافق دو گاتے تو اس عملی فیصلے کے اندر اللہ تعالی کافروں کو غالب نہیں کریں گے اسی عملی فیصلے میں کہ اللہ تعالیٰ الٹا آ دیں کیا کر دیں کافر منافق ان کو کہاں ڈال دیں جنت میں اور مومنین کو کہاں جاننا تو ہرگز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ واسطے کافروں کے اوپر مومنین کے راہ حلبے کی کس فیصلے کے اندر اسی عملی فیصلے کے اندر جو قیامت کے دن کریں گے اب جواب مل گیا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ کفار کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم مومنین پہ غالب ہو جائیں لیکن اس طریقے پہ غالب ہو جائیں کہ ان کا استثال کر دیں کیا بالکل بیک کن کر دیں ختم کر دیں یہ نہیں کر سکیں گے جیسے ابو سفیان کا گروہ آیا نا جنگ کے اندر لڑے بظاہر غلبہ تو ہو گیا نا لیکن بعد میں جاتے ہوئے وہ مومنین کام کیا کر دیتے اسی سال کر اسی سال کر سکے بظاہر غلبہ ہوا نہ تھا لیکن بے کمی نہ کر سکے کہ بالکل مومنین کو تباہ کر دیں اب یہاں بھی یہی بات ہے بظاہر غلبہ نظر آ رہا ہے لیکن استصال کیا انہوں نے وہ وہاں مومنین بڑھ رہے ہیں یا نہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کی جو تمنا تھی استثال والی ایت وہ نہیں ہے اب بات آئی سمجھا آ رہی ہے جی. ہر گل نہیں کرے گا اللہ تعالی واسطے کافلوں کے عموم کے راغل بیٹی اچھا نہیں تو آ گیا نہیں استثال نہیں کر سکیں گے باقی ایک سفر ہے گیا جی ہے بجلی بھی آ گئی ہے نا ایک طرح پڑنے ان منافقین کتنی ہے بتائیے بے منافقین چال بازیاں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ بھئی یہ چال بازی نہیں ہے جیسے ایک طالب علم ہو میرا شاگرد ہو کہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرے صدقے صدقے سدکے سدکے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے تو میرا پیار اور ہے اور اندرونی طور پہ کیا میرے شکوے کرتا رہے تو یہ میرے ساتھ چال بازی ہوئی یا نہیں چاہے مجھے نقصان نہ دے سکے لیکن چال بازی تو کر رہا اسی طرح منافع آدمی کہتا ہے میں اللہ کا بڑا عاشق حضور کا بڑا عاشق تو خدا کے ساتھ بھی چال بازی کی حضور کے ساتھ بھی چال بازی کی چاہے نقصان ان کو دے خدا کو کون نقصان دے سکتا ہے لیکن سورج چال بازی کی ہے نہیں دیکھو جی یہ خباست نمبر کتنی ہے بے شہ منافق چال بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ واہ و خاج اور اللہ تعالی چال بازیوں کی سزا دینے والا ہے ان کو یہ پہلے سپاہیں پڑھا تھا اللہجو بہن مشاکل کہا گیا ہے عربی کے اندر مشاکلت بھی ایک نو ہے بلاغت کا جیسے جزاو سیادن سیادن ہے تو اللہ تعالیٰ چال بازی کی سزا دینے والا ہے ان کو ویزا کروں گیر سرا یہ نمبر کتنے ہے جی چھباس نمبر چھ اور جب کھڑے ہوتے ہیں ملازمت نماز کے کھڑے ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں. دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ نماز دکھلاوے کی پڑھتے ہیں اور نئی ذکر کرتے یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو مگر تھوڑا مضبزین بینظال شفاصل نمبر کتنی جی سات مذب بین بینظال کا منع لکھو مترد بین المان والکفر مظفظین کا منع مترد دین مترد بین المان والکفر ایمان و کفر کے درمیان متردد ہیں حیران پھرنے والے ہیں لا علا ہا لائے لا کے بعد لکھو مطمئنین نہ تو مطمئن ان کے مومنین کی طرف اور نہ مطمئن ہے طرف ان کے ان کی طرف کفار کی طرف نہ شیعہ نہ سنی اد دی منی تے نہ شیعہ نہ سنیدی نہ مطمئن ہے نہ مطمئن نہ مومن نہ کافر نہ بٹیرے اور جس کو اللہ کو مراد کرے پہر کے نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی راہ جاتی نہ کافروں کے دلی دوستی سے روکا گیا النا ہے الموالا تلفا ایمان والو نہ بناؤ تم کا اپنے دو سوائے وہ اب تری کا ارادہ کرتے ہو یہ کہ کرو واسطے اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے دلیل واضح دلیل واضح, دلیل واضح عذاب دینے میں لکھ لو نیچے اللہ کے آگے دلیل آ جائے گی نا تمہارے عذاب دینے میں اللہ کی کے دن فرمائیں گے نا کہ تمہاری چونکہ یاری تھی کافروں کے ساتھ اس لیے میں عذاب دے رہا ہوں کیا ارادہ کر تو یہ کہ کرو واسطے اللہ کے اوپر اپنے دلیل واضح عذاب دینے میں ان من منافقینا سل انجام منافقین بے شا منافک بیچ تب کے نچلے کے ہوں گے آپ سے میرے عزیز جو بہشت کے درجے ہیں نا ان کو کہتے ذرا جا ش کے درجوں کو کیا کہتے ہیں دارا جا مجاہدین شہدا کے لیے سو درجے ہیں اور جو دوزہ کے طبقے ہیں توزہ کے ان کو کہتے ہیں تارا کیا کہتے ہیں ہاں یہ طبقہ ہے بے شک منافق نچلے طبقے کے اندر ہوں گے آگ کے آگ کا نچلا طبقہ وہ ہے جو باقی جو دوستی ہے نا ان کی پی ان کا خون ان کی لائش ان کے اوپر پڑے گی وہ پیئیں گے کھائیں گے کبھی اور ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے اپنی مدد کا اللینتا ہوں انجان میں منافرین آ گیا اب بشارت ہے برائے طاہ مخلصین جو اخلاص کے ساتھ توبہ کرتے ہیں ان کے لیے بشارت بشارت برائے طاہ مخلصین مگر جن لوگوں نے توبہ کے نفاق سے اور اصلاح کی اپنے امنوں کی واقع اور مضبوط پکڑا بے دین اللہ بلّہ کے نیچے کا لکھنا ہے اور مضبوط پکڑا انہوں نے اللہ کے دین کو وا خلاص الدین الحمد للہ اور خالص کیا انہوں نے اپنی فرم برداری کو واسطی اللہ کے یہاں دین کا منع کیا لکھنا ہے فرم برداری تو کہ دین کی بات پہلے آ گئی تھی اور خالد کی انہیں برداری بس اللہ کے یہی لوگ ہوں گے یہ منافق اگر توبہ کر رہے ہیں تو کیا بن جائیں گے مومن بن جائیں گے اور ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ مومن قادر عظیم ما یل اللہ بذاب تفہیم منافقی اب منافقین ان کو سمجھایا گیا تفہیم اللہ فرماتے ہیں منافقین کو سمجھاتے ہیں کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ توبہ کر لو اور ایمان لے آؤ تو خام تمہیں عذاب دینے ہیں عذاب سے بچو عذاب تو بے فرمان کو دیا جاتا ہے تو پھر منافق کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے اگر شکر کرو تم اور شکر کا طریقہ کیا ہے آ مان ایمان لاؤ یہ بعض ہے تفصیل ہے شکر کرو تم یعنی ایمان مان اور ہیں اللہ تعالی قدر دام جاننے والے جو شکر کرتا ہے اس کے شکر کی قدر کرتا ہے